السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرغز رحمانی مسجد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد اللہ مباری کلا محمد وعلى آل محمد کباب رک لا ابراہیم اللہ علی امانت ومری وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا أَخْدَ لَا امَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَعَرِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَ السَّمَا وَعَطُوَ الْأَرْضِ حضرات اکرامی واجب الکرام بزرگوں محرم دوستوں دین ساتھی اور بھائیوں تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور اس کے بعد کروڑ و سلام ہوں سید اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد کرامی پر وہ پیارے پیغمبر جن کی شان جن کی تعریف جن کا تذکرہ جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے جمعہ المبارک کا یہ مبارک دن یہ مبارک گھڑیاں یہ مبارک لمحات میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس پیارے پیغمبر علیہ السلات وسلام کے ذات گرامی پر کروڑ حضرود و سلام حضرات مسلمان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں بلکہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ مسلمان خوبیوں کا موقع ہے مسلمان کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور ان بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مسلمان عالی ہمت ہوتا ہے بڑا ہمت والا اس کی سوچ اس کی فکر اس کا طرز عمل عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ آلہ اور ارفا ہوتا ہے اور میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہی گزارشات اور بطور خاص میں نے اپنے نوجوان اپنے عزیزوں اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں یہی گزارشات پیش کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپاہج نہیں بتایا بنایا بلکہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ عالی ہمت بنیں آگے بڑھے اور سب سے آگے بڑھ کر اس دین کو پہنچانے کے لیے اور خاص طور پر پھر میں یار بات درج کروں گا ہم جو اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ ہم اہل عقیدہ ہیں ہم اہل توحید ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو ہماری ذمہ داریاں عام لوگوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہیں لیکن ان حالات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مورال کیا ہے ہمارا ہدف کیا ہے ہمارا گول کیا ہے عزیز اللہ غور کریں ہماری تاریخ بڑی روشن ہے میں یہ بات کہوں نہ صرف روشن ہے بلکہ سنہری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ سالانہ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ مکہ میں سے جو تمہیں دو شخصیات ایک عمر فاروق اور ایک امر بن حشام ابو جہل ان دونوں میں سے جو پسند ہے اے اللہ تو ان کو اسلام نصیب فرما اللہ رب نے حضرت عمر فاروق کو چن لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جب اسلام قبول کر لیا تو چند دن کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ رہو ہمتی کی بات ہے اللہ ہمت ہونے کی بات ہے آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں ہم زندہ رہیں یا مر جائیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں تو آپ نے پھر اچھا سرمایا کہ ہاں ہم حق پہ ہیں تو کہتے ہیں ولبی بآسا کبر حق پھر اللہ کے رسول جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوط کیا ہے ہم ضرور نکلیں گے بیت اللہ شریف کے اندر مسلمان نہ تواف کر سکتے تھے نہ نماز پڑھ سکتے تھے لیکن یہ عالی ہمت کی بات ہے ان کا مقام ان کا مرتبہ اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت تک چالیس آدمیوں نے مسلمان اسلام قبول کیا تو کہنے لگے کہ کے بیس آدمی حمزہ بن عبد مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے محترم ان کی نگرانی میں ان کی قیادت میں نکلے اور بیس آدمیوں کی قیادت خود کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ اور سیرت نگاروں نے عزیزوں لکھا ہے کہ جب یہ چالیس کا لشکر اور میں یہ کہوں کہ مجاہد اعظم جب بیت اللہ شریف کی طرف چل رہے تھے تو باقاعدہ ان کے قدموں سے ہلکی ہلکی گرد و گبار اڑ رہی تھی یہ ہمت ہے طاقت ہے حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا ما دل نفی عزت منذ اسلم عمر کہتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اللہ نے ہمیں ہمیشہ عزت عطا فرمائی اور میرے عزیز موقع پر مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک قول یاد آ جاتا ہے جس کتاب بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے جابیا کے مقام پر جاتے ہیں مسلمان مجاہد ان کا استقبال کر رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ان کا حلیہ تھا کہ ایک غلام اونٹ کیمر بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہیں کسی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ دشمن کے اجلاقے میں آئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے تاریخی الفاظ اور یہی بات میں نوجوانوں کے ذہن میں راست کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا تھا نہ نمن نہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ ربیت نے اسلام کی بدولت عزت فرمائی ہے اور ساتھ کہتے, ہیں کہتے ہیں اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی اور راستے سے کسی اور طریقے سے ہم نے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ ہمیں زریل و کار کر کے رکھ دے گا نوجوانوں ہمیشہ اس مقبولے کو حضرت عمر فاروق کے اس سنہری کلمے کو یاد رکھیں کہ نہرو کامن آرزن اللہ عبیہ السلام ہمیں اگر عزت ملی ہے یہ مقام ملا ہے یہ شرف ملا ہے تو وہ اسلام کی بدولت دولت ملا اور پھر میں یہ بات درج کرنا چاہوں گا اپنی اپنی جرت کی بات ہوتی ہے اپنی اپنی ہمت کی بات ہوتی ہے یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ را راوی ہیں کہتے ہیں کہ باقی صحابہ کے نے چھپ کے ہجرت کی لیکن جب عمر فاروق کی باری آئی تو انہوں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اپنے جسم کے اوپر اس کو سجایا بیت اللہ شریف کے اندر آتے ہیں اور بیت اللہ شریف کے اندر مختلف قبائل اپنی اپنی منڈلیاں بنا کے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوتے تھے حضرت عمر فاروق یہاں کے بیت اللہ شریف کا تواف کیا اور ساتھ ہی ان کو مخاطب ہو کے کہنے لگے شاہد المجو یہ چہرے چہرے بگڑ جا علی ہمت کی بات ہے نا بڑی ہمت والے بڑے حوصلے والے کہتے ہیں شاہد الجو یہ چہرے بگڑ جائیں اور پھر کہنے لگے من ان لگے جس کی یہ تمنا ہے یہ خواہش ہے کہ اس کی ماں اس کو یاد کرتی پھرتی اس کے ان ماتم کرتی رہے جس کی خواہش ہے کہ اس کے بیٹے اس کی اولاد یتیم ہو جائے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اس وادی کے پیچھے آئے میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں تو میرا راستہ کھول کے دے دے اور میرے عزیزوں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ادرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیلنج کے انداز میں عالی ہمت کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس وادی میں پہنچتے ہیں وہاں پہ کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں کچھ ذہی کچھ غریب مسلمان آئے ان کو الوداع کرنے کے لیے اور حضرت عمر فاروق نے ان کو پیار کر کے سمجھا بجا کے واپس کر دیا میں یہ فرض کرنا چاہوں گا ہم میں سے ہر شخص اپنا سوچ اپنی فکر اپنے ارادے بلند کرے میں آپ کی توجہ ایک اور باقی کی طرف ڈرانا چاہوں گا دیکھیے بدر کے میدان میں تین سو تیرہ صحابہ نکلتے ہیں جس وقت مدینہ شریف سے نکلے ہر صحابی کے ذہن میں ایک ٹارگیٹ ہوگا ایک سوچ ہوگی ایک فکر ہوگی اس کے ذہن میں ایک تخیل ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے دیکھیے میرے عزیزوں ان تین سو تیرہ میں سے تین سو تیرہ میں دو صحابی ایسے بھی تھے جن کا ٹارگیٹ جن کا ہدف بڑا ہی آلہ تھا بڑا اونچا ہدف لے کے نکلتے ہیں حضرت عبد الرحمان عوف کہتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے میدان کے اندر کھڑا ہوں اور آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت جنگ تلوار کی ہوتی تھی ڈھال کی ہوتی تھی نیزے کی ہوتی تھی تیر کی ہوتی تھی کمان کی ہوتی تھی حضرت عبد الرحمان عوف کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے دائیں بائیں اگر کوئی مضبوط گبرو جوان ہو مجھے طاقت مل جائے دشمن کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جائے کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو مجھے ایک نو عمر نوجوان نظر بائیں طرف دیکھا تو بائیں طرف بھی ایک نوجوان نو عمر لڑکا مجھے نظر آتا ہے کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا ہوں کہ کوئی گبرو جوان ہوتے تو دائیں طرف والا لڑکا مجھے کہتا ہے چچا ابو جہل کی طرح ہے ابو جہل کہاں ہے میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں بدر کے میدان کے لیے تین سو تیرہ میں سے دو سو تین سو گیارہ کے کچھ اور ہدف تھے لیکن یہ جو دو نوجوان تھے ان کا اپنا اپنا ہدف تھا اور آپ سب کے علم میں ہے کہ اس نوجوان نے دوسرے سے چبا کے کئی چچا کہا ہے میں نے پوچھا تو نے ابو ہل کو کیا کہنا ہے وہ تو عرب کا سب سے بڑا مانا ہوا بہادر آدمی ہے اس نے کہا چچا میں نے سنا ہے کہ وہ آقا آکا مولا کو گالیاں دیتا ہے اور میں نے یہ قسم کھائی ہے یہ عہد کیا ہے کہ یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا اس کو کہتے ہیں آڈو اس کو کہتے ہیں عالی حمد ہونا کہتے ہیں ابھی میں نے اس کو جواب نہیں دیا ہے تو جو دوسری طرف نوجوان کھڑا تھا اس اس نے بھی اس پہلے سے چھپا کے یہ بات کہی لکھتا کیا ہے کہ دونوں جس وقت مدینہ شریف سے نکلے تھے ان کے سامنے ایک ہدف تھا ایک ان کا فکر تھا ایک سوچ تھی عالی آلی والی بات تھی علو حمد والی بات تھی وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ہدف کیا ہے کہ ہم نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کرنا ہے کہتے ہیں میں نے اس سے بھی پوچھا تو اس کو کیا کہنا ہے تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے کہا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے لہذا میں نے اس بات کا تحیہ کیا ہے کہ یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو سرخ اونٹ کے اوپر جو آدمی بیٹھ کر اپنی فوج کو لڑا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف بڑھکا رہا ہے یہ ابو جہل ہے جس کے ارد گرد بڑا پہرا ہے ابو جہل کا بیٹا اکرما خود عرب کا بڑا بہادر آدمی تھا اپنے باپ کا پہرہ دے رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں ابھی میری زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر ہے تو وہ دونوں اس طرح بھاگتے ہیں اپنے شکار کی طرح جس طرح بعض اپنے شکار کے اوپر جپٹتا ہے اس طرح دونوں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور یہ چند منٹوں کی بات تھی کہ عرب کا سب سے مانا ہوا بہادر آدمی زمین کے اوپر تڑپ رہا تھا نوجوانوں اپنی فکر اپنی سوچ کے اندر پازیٹو تبدیلی لاؤ یاد رکھو وہ قومیں وہ جماعتیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے کچھ اہداف ہوتے ہیں ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ محنت کرتے ہیں پھر وہ جدوجہد کرتے ہیں یزید بن محلب تھا یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا اس کا باپ گورنر تھا امویوں کے دور میں تو اس کی اپنی تمنا اور خواہش تھی کہ میں بھی کسی اپنے باپ کی طرح کسی علاقے کا گورنر بنوں امیر بنوں یہ اپنا گھر نہیں بناتا تھا اس کا اپنا گھر کوئی نہیں تھا کبھی کسی کے گھر رہ رہا ہے کبھی کسی کے گھر رہ رہا ہے کبھی کسی کے گھر رہ رہا تو کسی نے اس سے پوچھا یزید تم اپنا گھر کیوں نہیں بنا تمہارا گھر کہاں ہے تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے اس نے کہا میرا گھر میرے گھر تین ہی ہے یا میرا گھر گورنر ہاؤس ہے یا میرا گھر جیل خانہ ہے یا میرا گھر میری قبر ہے حدف کیا ہے شروع سے اس نے ایک ہدف بنایا کہ میں نے گورنر ہاؤس کے اندر رہنا ہے میں نے اپنا گھر نہیں بنانا اور میرے عزیزوں پھر دیکھو اس نے اپنے ہدف کو حاصل کیا وہ جیل میں بھی گیا جیل میں بھی رہتا ہے لیکن ایک دن آتا ہے کہ یہ آپ کے بخارا کے علاقہ کے اندر وہ گورنر بن جاتا ہے وہاں کا وہ امیر بن جاتا ہے میں آپ کی جو خدمت پر ارز کرنا چاہتا تھا میرے عزیزوں وہ یہ ہے مشکل سے مشکل وقت تھا, تھا, تھا تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سہابی ان کا نام تھا بن مرسدر مرسد بن ابھی مرسدان طاقتور لمبے کد کا تھا اور اس کے بارے میں آتا ہے یہ اتنے طاقتور تھے مرسد عام آدمی کو اپنے کندھے کو اٹھا لے اٹھا کے بھاگ سکتے تھے پہاڑ کی بڑھ چڑھ جاتے تھے اتنی طاقت اللہ نے دی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ایک دن بلایا مرسد میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں ایک کام تمہارے ثبت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول حکم کریں آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ کمزور مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکے اور ان کو اہل مکہ نے کر کے ان کو بیڑیاں ڈال کے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے ان کو قید خانوں کے اندر رکھا ہوا ہے تم ایسا کرو کہ تم مکہ جاؤ اور جا کے وہاں پر وہ جو مجبور مکہ مسلمان ہیں ان کو اپنا ایک ہدف بناؤ ٹارگیٹ بناؤ اور ان کو آزادی دلا کر مدینہ کی سہارا شہرہ کے اوپر سڑک کے اوپر ڈالتے چلے جاؤ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے لیڈر آپ کا امیر آپ کو حکم دیتا ہے انتظار کیا جاتا اچھا جی کل کریں اچھا جی اگلے ہفتے کر لیں اچھا جی ہم سوچیں جی میرے لیے یہ آشرف ہے کہ میں آج اپنے استاد فضیلت الشیخ حافظ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ ان کی سٹیج پر سچی بات یہ ہے کہ میں ریاض سے جب آیا تو میری یہ تمنا تھی خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کروں تو میں نے اپنے بڑے بھائی محمد ایوب صاحب جو دارالسلام کے یہاں کی ڈائریکٹر ہے ان کی خبروں پہ عرض کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آج اس جگہ جہاں پہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ جمع پڑھاتے ہیں وہاں پر اس جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملے گا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں صحیح مینوں میں ان کی خدمت ان کی عطاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری بڑی پرانی تعلقات ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی آبد اللہ سے آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے یہ ریاض ہمارے پاس کافی دیر تک ٹھہرے ہمارے گھر میں درد ہوتا تھا ماشاءاللہ علم کا یہ سمندر ہے بہت بڑی شخصیت ہے میں یز کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے عزیزوں دین کا کام آئے خیر کا کام آئے آگے بڑھے اس میں سوچنے والی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ شاہ فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار صحابی میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں ایک صحابی جن کا نام تھا اکاشا بن شا رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے اللہ کرسول اد اللہ سبحان ہوتا نہیں اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب الت مجھے ان ستر ہزار صحابہ میں سے کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم تم انہی میں سے ہو ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اللہ کرسول میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی انہیں ستر ہزار سوا جنتیوں میں سے کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبا کاکا بہا کاشا کہ اوکاشا بازی لے گیا میں جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر آپ کا امیر کسی بات کا حکم دے تو بغیر تامل کیے ہوئے سوچ و بچار نہیں امیر کا حکم آ گیا ہے اسی وقت آپ یہ بات کہیں کہ ہا ہم حاضر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرشد بن ابی مرسد سے کہا کہ تم مکہ جاؤ مرسد نے اسی وقت کہا میں ابھی جا رہا ہوں کوئی تاخیر کی بات نہیں مرسد مکہ پہنچ گئے اب ان کا کام یہ انہیں ٹارگٹ مقرر کر لیا آج, آج اس کو اٹھانا ہے آج اس کو اٹھانا ہے آج اس کو اٹھانا ہے رات کے اندھیرے میں جاتے اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے جوان چھ ساڑھے چھ فٹ کا آدمی مضبوط قوی جسم کا ان کو ایک جگہ پہ جا کر ان کی جو ہتکڑیاں لگی ہوتی تھی ان کو توڑتے اور کہتے وہ دیکھو شمال کی جانا مدینے کا راستہ ہے مدینے کے راستے کو اس کو چڑھا دیتے اگلے دن پھر آ جانے مکہ مکرمہ کے اندر شور مچ گیا وہ بھائی قیدی کو, کو اٹھا کے دے جا رہا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ مرسد جو ہے وہاں پہ ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں جس آدمی کو انہوں نے اس دن اٹھانا تھا وہ بھاری بر جسم کا آدمی تھا حضرت مرسد جو ہے راستے میں ایک دیوار آ دیوار کو پلاگ رہے تھے تو ان کی پرانی معشوقہ اسلام لانے سے پہلے جس کے ساتھ تعلقات تھے اناخ اس کا نام تھا اناخ نے اس کو دیکھ لیا اناخ نے پہچان دیا چھایا پہچانا اس نے دیکھ لیا وہی ہے میرا پرانا حاصل آواز دی مرسد تو مرسد نے بھی کہا مرسد نے کہا مرسد پھر ایسا کرو آج رات ہمارے پاس گزارو اور میرے بھائیوں یہ وہ تذکیہ نف ہے جس کا ذکر اللہ رب ال نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے وہ یو ذکی کم اللہ کے رسول تزکیا نفس کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کا اپنے صحابہ کا مرسد نے جب اس کی آباد سنی اناخ نے کہا آؤ رات ہمارے پاس گزارو تو حضرت مرسد کہتے ہیں کہ نہیں اناخ جس بات کی تم دعوت دیتی ہو اسلام نے ذرا کو حرام کرار دے دیا میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں اناگ کو غصہ آ گیا مرسد نے میری بات نہیں مانی اس نے شور مچا دیا اس نے کہا لوگ یہ جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے کے جاتا ہے نا یہ وہ مرسد رہا یہ مرسد دیکھو یہ تمہارے قیدی اٹھا کے لے کے جاتا مرسد کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آٹھ قریشی لگ جائے میں ان کے آگے آگے وہ میرے پیچھے پیچھے کہتے ہیں کہ میں جبل ابو کبحث کے اوپر چڑھ گیا مکہ کا بڑا پہاڑ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں کہتے ہیں مجھ کے غار نظر آئی میں غار کے اندر چاندنی رات ہر چیز نظر آ رہی کہتے ہیں میں غار کے اندر داخل ہو گیا اب وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں مجھ کو تلاش کرتے کرتے اور حدیث کے الفاظ ہیں حضرت مرسد کہتے ہیں فام اللہ اللہ نے ان کو نابینا کر دیا ان کی آنکھوں کے اوپر پردے آ گئے میں ان کے سامنے ایک غار میں چھپا ہوا تھا وہ مجھ کو دیکھ نہیں سکے ہیں مجھ کو تلاش کر کے ادھر ادھر دے کے واپس چلے گئے آئے جو بات کہنے والی ہے وہ کیا ہے مرسد اپنے مشن کو نہیں بھولے ہیں وہ چلے گئے مرسد غار سے نکلتے ہیں اپنے ہدف کی طرف جاتے ہیں وہ آدمی جس کا انہوں نے ٹارگٹ مقرر کیا ہوا تھا کہ آج اس قیدی کو اٹھا کے لے کے جانا ہے اس کو جا کے اٹھایا اس کو جگایا اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس کو منظر مقصود پہ ڈال کے مدینہ کی طرف سے لے گئے جو مقصد ہے میرے بھائیوں ہمارے پاس بے شمار واقعات ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے والی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے اپنا ہدف مقرر کہا کرتا ہوں سورہ کاب آج ہم نے انشاءاللہ سب نے پڑھی ہو سورج کاب کے شروع میں نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے اللہ رب الم فرو بے رب وز نہ خدا اللہ فرماتے ہیں یہ نوجوان ہے یہ نوجوان جو ہے اسلام کے اندر کسی بھی معاشرے کے اندر نوجوانوں کی بڑی آگے تو میں اپنے نوجوانوں جو سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں آپ اپنے ہدف کو آگے بڑھیں یہ جو کنگ سلمان ہیں سعودی عرب کے بادشاہ ان کے والد عبد العزیز بن عبد الرحمان علیہ آل سعود میں نے ان کا بڑا مطالعہ کیا ہے یہ بڑا عظیم آدمی تھا عبد العزیز بڑا واحد آدمی تھا عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی بالکل چھوٹا تھا چھوٹا شہزادہ تھا ایک دفعہ ایک آدمی آیا اس کے والد کے پاس عبد الرحمان علی آل سعود کے پاس وہ بھی لاز کے اس وقت بادشاہ تھے اس نے آ کے کہا بادشاہ سامت سے آ کے کہنے لگا کہ یہ جو آپ کا بیٹا عبدالعزیز ہے ایک دن آئے گا جو بڑا آدمی بنے گا اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا کہ جناب میں شہزادوں کو جانتا ہوں تو آج میں نے دیکھا کہ شہزادے کھیل رہے تھے گلی کے اندر بازار کے اندر تو میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے شہزادوں کو دیکھنے لگا کہ وہ کس طرح کھیلتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ شہزادہ اپنے گھر سے نکلتا جب گلی میں آتا تو لڑکوں سے آ کے کہتا ہم کس کے ساتھ کھیلیں الفاظ کو میں لوڑ کی دیا وہ آ کے کہتا جو لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے ان سے آ کے کہتا کہ ہم کس کے ساتھ کھیلیں اور کوئی نہ کوئی کہتا کہ ہمارے ساتھ کھیلو ہمارے ساتھ کھیلو تھوڑی دیر کے بعد عبدل عزیز آتا ہے اور اس نے آ کے آتے ہی نعرہ لگایا اس نے کہا ہمارے ساتھ کون کھیلے گا بات سمجھ آ گئی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے اس نے کہا ہمارے ساتھ کون کھیلے گا تو میرے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ اعلی ہمت بنیں سب سے بڑے قدوہ بنیں آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنے محلے کے اندر اپنے ماحول کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ لوگ آپ کے پیچھے چلے آپ لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے علی ہمت کی بات آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میرے عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر معاملے میں ہر میدان میں کان اخت سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول تھے کاناس سب سے زیادہ بہادر کون تھے اللہ کے رسول تھے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے کون تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور امن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے کانا اللہ رسول رات کو اللہ کی عبادت اتنی کرتے اتنی کرتے حتا تفتارا قدم اللہ کے نبی کے قدم جو ہے وہ زخمی ہو جاتے سوج جاتے تو کہتی ہیں فکل تو لہو لما تسنا یا رسول اللہ وہ کدغفر اللہ کا ماتم اخذر اللہ کے رسول اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں شام اچھا آیا عائشہ افلا اکون افغل شکورا عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو میرے عزیزوں میں یہ بات کہوں گا کہ آپ سب سے بڑے مجاہد سب سے بڑے عابد سب سے زیادہ توکل اللہ کی رضا کے اندر اخلاق کے اندر کردار کے اندر معاملے کے اندر ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے آگے تھے علی ہمت تھے اپنی امت کو یہ سبق دیا اپنی امت کو یہ ترس دیا اور ایک اور بات جو میں قیادت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جو ہماری جماعتوں کے قائدین ہیں جو اس جماعت کے اس مسجد کے چلانے والے ہیں وہ یہ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کی مجھے اس عید الاضحی کے موقع پر تین صحابہ آب کرام کی بستیوں میں جانے کا اتفاق ہوا ایک بن عمر ایک حضرت ابو حرارا اور ایک جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ, عنہ جریر بن عبداللہ بجلی میرے بھائیوں یہ یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے مجھے ان کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ما حاضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا جب بھی میں نے اللہ کے رسول سے ملنے کا ارادہ کیا اللہ کے رسول نے مجھ کو کبھی بھی نہیں روکا ہے آپ نے ہمیشہ اپنے دروازوں کو کھول کے رکھا جی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول نے مجھ کو دیکھا میں نے اللہ کے رسول کے چہرے اکس کو جب بھی دیکھا آپ مجھ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو اور ع ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ مرورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی محلے میں تشریف لے گئے تھے لوگوں کو پتا چلا تو لوگ ملنے کے لیے آ گائے. وہ کمرہ جس میں آپ تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارے کا سارا لوگوں سے بھر گئے حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے ملنے کے لیے وہاں چلا گیا کہتے ہیں کہ میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ دیا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ جگہ نظر آ جائے کو کہوں کہ یہاں رسول نے کیا کیا آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کو آپ نے رول کیا اس کو گول کیا اور گول کر کے حضرت جریر کی طرف فرما علی حضرت جریر کی طرف اس کو پھینکا اور کہا اجلس علیہ جریر اس کے اوپر بیٹھ بیٹھا اور حضرت جریر کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان فضم والا صدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اس کو اپنے سینے سے لگایا وہ اس کو چوما اور کرنے لگے اکرمک اک اللہ کما اکرمتنی اللہ کے رسول اللہ تعالی آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائے جس طرح آپ نے میری عزت کی ہے آپ کی چادر مبارک اس طرح اس لیے تو رہی ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں آپ کی چادر تو اس لیے ہے کہ میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں اس کو چوموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں قیامت تک تھک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا اور وہ پیغام یہ تھا مومن کہ جس وقت تمہاری قوم کا کوئی بڑا آدمی آ جائے تمہاری قوم کا رئیس آ جائے بڑا آدمی آ جائے فکر اس کی عزت کیا کرو نوجوانوں علماء کرام برادری تمام میرے بھائی جو جہاں پہ میرے مخاطب ہیں میں آپ کے خدمت عرض کرنا چاہوں گا ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں اپنے اخلاق کے اندر اپنے کردار کے اندر حسن تعامل کے اندر لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم نے قیادت ادا کر رول ادا کرنا ہے اور لوگوں کے بڑھ کے کام کرے لوگوں کے ساتھ خیر خاہی کرے اسی بن عبداللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے حضرت بن عبداللہ کہتے ہیں کہ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کی کس بات کے اوپر حکامت السلام نماز کو قائم کرنے کے اوپر وہ عید زکات اور زکت کو ادا کرنے کے اوپر وہ نسول کل مسلم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خای کرنے کے اوپر چناتے حضرت جریج بن عبداللہ اللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی ان کے واقعات ہیں کہ ساری زندگی جب تک زندہ رہے وہ لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرتے رہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنی خیر خواہ کیوں کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ یہ حدیث پڑھتے کہ با یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کل مسلم تو میرے بھائیو آپ بھی لوگوں کے لیے بنے نمون بنے آمت بنے اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی نیک تمنا کو پورا فرما اور, اے اللہ ہم سب کو بنا اور میرے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ان کی زندگی کے اندر برکت ادا فرما ان کے علم کے اندر ان کے عمل کے اندر ان کے ارادوں کے اندر اللہ برکت عطا فرما اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے دستے بازو بنیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اس عقیدہ توحید کو پھیلانے کے لیے اے اللہ اپنی رحمت پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت کی حفاظت باغی حرمین شریفین کے اوپر قبضہ کرنے کے خواہش مند ہے اے اللہ ان کے ارادوں کو نیست و نابود بنا اے اللہ ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کو دبا و برباد فرما اور اے اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا جان اپنا مال اپنی اولاد قربان کرنے کی توفیق بھی فرما وہ آخر و داوانا الحمد للہ اربن